بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان من آج اپریل انیس سو چوراسی کی ستائیس تاریخ ہے اور درس قرآنِ کریم کا آغاز سورہ المرسرات سے ہو رہا ہے جو انتیسویں تارے کی آخ کی صورت ہے نمبر ہے اس کا ستت سیونٹی سیون سیونت سابق جمن ہے چونکہ خصوصی صداب پر مشتمل تھا تجدید یاد داغ کے لیے فرق کر دوں کہ قرآن کریم کی ان آخری دو پاروں میں بالخصوص وہ جو کشمکش سے حق و باطل چلی آ رہی تھی اسے اجتناز کے طور پر سمرائز کر کے جیسے آپ کہتے ہیں کنسنٹریٹڈ فارم میں جیسے کہتے ہیں آپ سمٹا کر بیان کرنا کہتے ہیں اس انداز سے بیان کیا ہے سمٹایا گیا ہے اتنے طویل عرصے پر مشتمل ایک کشمکش کو تزاہم کو تفاسم کو اور پھر حقائق کو تھوڑی سی جگہ میں اور اعجاز ہے اڑان کا کہ ان پاروں میں بالخصوص تیسرے پارے میں جو سورتے ہیں دو دو لفظوں کی آیتے ہیں اور ان دو لفظوں کے اندر تاریخی تفاصیل بھی آ گئی ہیں اور حقائق کی تواد بھی آ گئی ہے بڑی جامعیت ان لفظوں کے اندر جو ان پاروں کے اندر آئی ہے ان تیسرا پارا تو اس سورت کے ساتھ ختم ہو جائے گا اس کے بعد آخری پارہ سامنے آئے گا کشمکش یہ چلی آ رہی ہے قرآن بتا رہا ہے حق اور باطل کی کشمکش اس کے شعبے اس کے گوشے مختلف ہے لیکن وہ ساری کشمکش تداہم کائنات میں دو ہی چیزوں کے اندر ہے ایک کو حق کہتا ہے ایک کو باطل کہتا ہے قرآن کہتا یہ ہے کہ اس ساری کشم کش میں حق غالب آتا چلا جاتا ہے اور آخر العمر حق کو غالب آ جانا ہے اس لیے وہ الدین بھی کہتا ہے رحو الدین کلر اسلام بھی کہتا ہے حق بھی کہتا ہے کہ اس کشم کش میں حق کو غالب آنا ہوتا ہے آتا چلا جاتا ہے کلیہ تن آخر العمر حق غالب آ کر رہے اس کشمکش میں حق کے غالب آنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ انسانوں کی کوئی جماعت کھڑی ہو جائے حق کی علم بردار ہو وہ اس کی تعیب کے اندر باطل کی قوتوں کا مقابلہ کرے تو پھر اس طرح سے جو حق غالب آتا ہے وہ چند دنوں میں غالب آ جاتا ہے اس کی رفتار بڑی تیز ہو جاتی ہے وہ انسانوں کے حساب و شمار کے مطابق تاریخ کے اولاد کو مدون کرتا ہے لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر یہ نہیں کہ حق کہیں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی انسانوں کی جماعت اٹھے گی تو پھر وہ اس کو غالب کرنے کی کوشش کی کرے گی ایک دی وہ ایک چیز جسے کائناتی قوتیں کہا جاتا ہے عام فیم الفاظ میں اسے نمانے کے تقاضے کہا جاتا ہے کچھ ایسی چیز بھی ہو رہی ہے کہ ان تقاضوں کی روح سے بھی آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ باطل مغلوب ہوتا جاتا ہے اور حق غالب آتا جاتا ہے لیکن اس میں بڑا لمبا عرصہ دراز ہوتا ہے قرآن کریم کی روح سے وہ ہے کہ یہ خدا کے حساب, کیلنڈر کے حساب و شماعت سے ہوتا ہے جس میں ایک ایک دن ہزار ہزار سال کا بھی ہوتا ہے پچاس پچاس ہزار سال کا بھی ہوتا ہے جب زمانے کے تقاضوں سے کائناتی قوتوں کی روح سے یہ کشمکش برفا ہو اور اس میں حق میں غریب آنا ہو تو اس میں اتنا لمبا عرصہ لگ جاتا ہے کسی ایک خیز کے لیے ایک گوشے کے لیے اور تاریخ انسانیت کا اگر مطالعہ اس نقطۂ نگاہ سے کیا جائے پہلے یہ دیکھا جائے کہ قرآن حق کس چیز کو کہتا ہے پھر پوری انسانیت کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے جہاں سے بھی وہ دسترس میں ہے ہمارے وہ تاریخ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ غیر محسوس طور پر عجیب عجیب قسم کی قوتیں آتی ہیں جن کی روح سے کھمکش ہوتی ہے اور اس کشمکش کے اندر پگڑا بھاری ہوتا ہے اس حق کا جسے قرآن نے حق قرار دیا ہے یہ ایک بڑا دلچسپ سبجیکٹ بھی ہے بڑا مشکل بھی ہے جس میں طلب بھی ہے وقت بھی اس میں درکار ہوتا ہے اور بڑی گہرائی میں جانا پڑتا ہے تاریخ میں عام طور پر تو تاریخ یہی کہا جاتا ہے نا کہ اکبر فلاں ہے فلاں سال میں تخت پر بیٹھا فلاں سال میں فلاں لڑائی ہوئی فلاں سال میں مر گیا اس کا نام تاریخ قرآن کی روح سے تاریخ اس کا نام نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ ہاتھ پور بادن میں جو کشمہ پسند چلی آ رہی ہے اس روئے رات کا نام تاریخ ہے پھر میں موضوع سے دوسری طرف چلا جاؤں گا ورنہ میں ارد کروں کہ تاریخ کے متعلق جو کچھ ہیگل یا مارکس نے یہ کہا انہوں نے بھی بڑی اہمیت بتائی ہے تاریخ کی ہیل نے تو فلاسفی اور ہسٹری بتائی ہے عام طور پہ تو ہسٹری اور فلاسفی ہوتا ہے نا وہ فلاسفی اور ہسٹری اس نے لکھی ہے لیکن میں نے ارد کیا کہ یہ کسی دوسرے وقت سے ہی بات کہیں اور چلی جائے گی قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ تاریخی شواہد تمہیں اس بات کی طرف لائیں گے وہ اس بات کی شہادت بن کے جائیں گے کہ جسے اس نے حق کہا ہے آہستہ آہستہ صحیح سست رفتاری سے صحیح خدا کے حساب و شمار سے صحیح لیکن ہو یہی رہا ہے کائنات کے اندر کہ حق رفتہ رفتہ غالب آتا جا رہا ہے محسوس مثال سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے حق یہ تھا جو قرآن نے کہا اور آپ اس کو حیران ہو کے سنیں گے کہ اس کا تعلق تو نہ مظہر سے نہ دین سے یہ تو ایک خالص ہے سنسکرت کے چیز ہے لیکن حق قرآن امور کو حق قرار دیتا ہے حق یہ ہے اس نے کہا کہ سب خر الگافاتے ہوئے لائبریری کے لیے ان کائناتی قوتیں جتنی بھی ہیں ان کو تمہارے تابعت صحیح کر دیا ہے ہم نے یہ اس لیے ہے کہ تم انہیں مستقر کرو تو حق یہ ہے کہ انسان ان قوتوں کو مسخر کرے بادل یہ ہے کہ انسان ان قوتوں کے تازہ ہو مغلوب ہو ان سے یہ بھی دین ہے یہ بھی حق ہے اب آپ دیکھئے تاریخ انسانیت ابتدائی دور انسان کا وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ تو بڑی قوتیں تو ایک طرف رہی یہ چھوٹی چھوٹی قوتیں جو ہے اس فطرت کی وہ ان کے سامنے بھی ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے سید کرتا ہے جن لوگ بجا جاتا ہے مخلوب ہوتا ہے کرتا ہے کامتا ہے بادل چڑتا ہے تو کامتا ہے بارش برستی ہے تو کامتا ہے بجلی کڑکتی ہے تو کامتا ہے ان کو دیوی دیوتا بناتا ہے ان کے حضور نذرانے پیش کرتا ہے قربانیاں بڑے بڑے پہاڑوں سے کرتا ہے بڑے بڑے دریاؤں سے लगता ہے انسان یہاں سے شروع ہوا اور اس کے بعد انسانیت کی تاریخ آپ کو کیا بتا رہی ہے کہ وہ رستہ رستہ ان قوتوں کو مغلوب کر چلا آیا اور آج آسمان تک پہنچ گیا تھا چاند تک پہنچ گیا یو پی آسمان میں کہہ رہا ہوں یہ کیا ہے مذہب نے بڑی مخالفت دی اس کی اس کو اراد کہا اس کو بے دینی کہا آج بھی سید نے کہا کہ نیچر کی قوتوں کا مسخر کرنا سکاض اسلام کا اسے نیتری کہا اور اسے کافر قرار دیا مرتد قرار دیا نیتری ہے آپ دیکھتے ہیں مخالفت کہاں سے ہوتی ہے حق کی باطل باطل کیا ہے مذہب باطل ہے حق کیا ہے نیند ہے اور دین یہ بھی ہے کہ کائنات کی قوتوں کو مسخر کرتے اگلی بات انہیں انسانیت کی منصب کے لیے طرف کیا جائے لیکن پہلا گوشا تو وہ حق کا ہے نا کائناتی قوتوں کو مسخر کرنا قرآن نے یہ بات کہی تھی کہ یہ الحق ہے اس حق کو مخصوص شکل میں سامنے آنے کے لیے پتہ نہیں کتنی صدیوں کتنے اور تاریخ کے کتنے اولاد اس کے اندر طرف ہوئے لیکن ساری تاریخ انسانیت اس کی شاید ہوگی کہ جہاں یہ کشمکش ہوئی ہے ایسی کشمکش بھی کہ جس وقت کسی نے سائنسدان نے یہ کہا کہ زمین دا گول ہے زمین حرکت کرتی ہے مذہب کی دنیا نے کہا کہ پھانسی پہ رکھتا اس کو دیکھتے ہیں یہ آپ کو بادل کی کشمت سے مانا کیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ جتنی مزاحمت بھی ان کی طرف سے ہوئی ہے اس کے باوجود حق ہارف آتا چلا گیا خالی جب پہلی دفعہ یہ امریکہ خدان وغیرہ جو ہے امریکہ وہ نہیں تھے آسان سے گئے ہیں پہلی دفعہ جب گئے تو مذہب کی طرف سے مذاق اڑایا گیا تھا آپ کے ہاں آپ کے یہاں لاہور کے اندر وفاد آپ کو یاد ہوں گئے جو کیے جاتے تھے ایسا ماننے والوں کو کافر قرار دیا جاتا تھا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مخالفت باطل کی کہاں سے آ رہی ہے یہ حق کو باطل کی مخالفت با الفاظ ہے دیگر دین اور مذہب کی محالفت کا باطل کا نمائندہ مذہب ہوتا ہے حق کا نمائندہ دین ہوتا ہے دین جو غالب آتے ہیں دین ہے کل لے گی تو مخالفت اس کے مذہب کی طرف سے ہوتی ہے بات رکھیے گا یہ ہے وہ کسمکش جب چلی آ رہی ہے دین اور مذہب کی کشمکش حق اور باطل کی کشمکٹ اور یہ چیز تو شاید پہلی دفعہ آج آپ کے سامنے آئی ہو لیکن درس میں تو میں پچاس بیس سال سے یہاں درس دے رہا ہوں پہلی دفعہ آئی ہوگی کہ کائناتی قوتیں جو ہیں ان کو سفر کروے میں دین ہے آپ اگر اس کا اگلا گوشہ جو ہے وہ ہے اس کو جو صرف دین کو مکمل کرتا ہے کہ ان قبوتوں کو نو انسانی کی محفت کے لیے صرف کرنا تو حق اور باطل کی یہ کشمکٹ چلی آ رہی ہے یہی کشمکش پھر انسانوں کے اندر آتی ہے مفاد پرستیا انسانوں کی افراد کی اس کو نو انسانی کے لیے عام نہیں ہونے دیتی پھر ان میں باہمی ٹکراؤ ہوتا ہے یہ بھی ایک کشمکش ہے یہ وہ کشمکش ہے جس نظر اول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ ولہن ان میں اور مخالفین میں جو برفا رہی تئی سال تک کی مخالفت تھی رہی بھی چوڑے حسے لیکن ہر تقابل میں ہر تذاہر میں حق غالب ہاتھ چلا گیا کہاں کے آخر امر اس دور میں حق غالب آ گیا. یعنی دین کا نظام قائم ہو گیا اس طرح سے وہ قائم ہوا کہ دائیں بائیں اس زمانے میں جتنے مذاہب تھے اور وہ سارے شکست کھا گئے خود عرب کے اندر بھی مذاہب تھے ایران کے اندر بھی تھے روما کی وہ تمام بستیاں جو عرب کے ساتھ ملتی ہوئی تھی مشر وغیرہ کے علاقے جتنے ملتے ہوئے تھے وہ غالب آئی یہ نہیں تھا کہ وہ پہلی مملکتوں کی جگہ ایک نئی مملکت قائم ہو گئی اگر وہ مملکت بھی مذہب کی مملکت ہے تو وہ تو پھر باطنی کا بندہ ہے وہ یہ بات نہیں تھی وہاں مذہب کی جگہ دین نے لے لی یہ تھا منظر جو وہاں آیا تھا تو قرآن کریم ان آخری پاروں میں اس کشم کش کو چمٹا کر بیان کرتا ہے الفاظ ایسے ہیں کہ انہیں آپ کائناتی قبوتیں بھی کہہ سکتے ہیں انہیں ملائکہ بھی کہا جاتا ہے زمانے کے تقاضے بھی کہا جاتا ہے اس معنوں میں جو قرآن نے استعمال کیا کہا جائے تو پھر وہ ہیلنگ یا ماس کے الفاظ میں نیسیسٹی آف ہسٹری بھی کہا جاتا ہے اگر کہ ان کا مفہوم اس سے علاقہ میں نے ارد کیا تھا کہ میں اس طرف نہیں جا رہا لیکن وہ بھی یہ مان رہے ہیں یہ زمانے کا تقاضا جو کرتا ہے کچھ تو قرآن کے الفاظ جو ہے ان میں انسانوں کی کشمکش اور زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے حق و باطل کی کشمکش دونوں ہی سامنے آتی ہیں کہا کہ وصلاح سے یہ جو قرآن میں یہ واؤ سے آتا ہے نا ہمارے ہاں ترجمہ میں کیا جاتا ہے قسم ہے ان چیزوں کی وہ قسم میں تو پھر حتا کے بین بس زیتون بطور تین قسم ہے تین کی زیتون کی امیر کی ان کی بھی قسمیں ہیں وہاں یہ عربی زبان میں یہ لفظ قسم کے لیے نہیں ہوتا اس کے معنی ہوتے ہیں شہادت دیتی ہیں یہ چیزیں اس بات کی یہ شاہد ہیں اس کی گواہ اس بات کی جو آگے کہی جائے گی کہ جو بات ہم آگے بطور اصول کے بیان کر رہے ہیں اور وہ اصول یہ ہے حقیقت جو بیان کی جائے گی وہ یہ ہے کہ انڈا نہ واپس یہ ہے جو بات کہنی ہے قرآن میں کہ جو تم سے کہا جاتا ہے نا کہ بات ہوگا مغلوب ہوگا یہ بات ہو رہے گی اس کی شہادت دیتی ہیں یہ چیزیں جو پہلے بیان کی گئی ہیں والرفلا شہادت دیتے ہیں اس کی سلا خدا کی طرف سے بھیجیے گئے خدا کے پیغمبر ہوں ان کو بھی رسول کہا جائے گا ان کے اتباع میں جماعتیں ہوں جو حق کالم اٹھی ہیں وہ بھی انہیں میں شامل ہوں گے وہ جنہیں ملائکا کہا گیا ہے فطرت کی قوتیں کہا گیا ہے زمانے کے تقاضے کہا گیا ہے تاریخ کی نیسٹیز کہا گیا ہے اس کے معنی وہ بھی ہوں گے جتنی چیزیں خدا کے پروگرام کے مطابق آئی ہیں اس کشمکش میں اس کے لیے یہ لفظ آگا مشکلات بھیجے گئے ایک خاص مقصد کے لیے اور عرف کا لفظ ہے عرف مارفت اس کے معنی تو پہچاننا ہوتا ہے نا لیکن جیسا میں بار بار کہتا ہوں ہر دفعہ جب یہ لفظ آتے ہیں تو میں جھوم کر یہ بات بیان کرتا ہوں کہ عجیب کون تھی یہ عجیب طرح سے انہوں نے زبان اپنے وجہ کی تھی ان کے ہاں تو زندگی, بدوی زندگی ایک قبیلے کے دس افراد جہاں پتہ نہیں دوسرا قبیلہ کہاں زندگی میں کوئی ایک آدھ مرتبہ اس کا آدمی ادھر آیا ادھر آدمی ادھر چلا گیا وہ اچھی طرح سے پہچانا نہیں جاتا تھا پہچانا ہو جاتا تھا جو بار بار آئے عجیب چیز کی اس قوم کی دکان یہ عرفن جو ہے یہ اس چیز کو کہتے ہیں جو متواتر آتا رہے جو متواتر آتا تھا اسے وہ پہچانا جاتا تھا اس لیے اس استعمال ہو گئے پہچانا جانے والا <laughs> کیا بات تھی قوم کی طرف ون <اُرْفَن> مرسراج اب دونوں میں سے جو مانے آپ لے لیجئے جی, جو معذور نظر آئے وہ کہ جو متواتر بھیجے گئے یہ زیادہ معذور نظر آتا ہے الب تواتر بھیجے گئے انکتار نہیں اس کے اندر ہوا جیسا میں نے عرض کیا وہ مرسلین ہوں خدا کے پیغام ہوں ملائکہ کی قوتیں ہوں وہ جماعتیں ہوں جو کے علم بردات بن کر آتی رہی متواتر آتی رہی ہے کہا یہ سلسلہ حق و باتوں کی کشمکش کا متوازر چلا رہا ہے اس لیے خدا کی طرف سے بھی حق کے علم بردار قوتیں متواتر آتی رہی ہیں اور عرفوں کے معنی اگر پہچاننے کے ہیں تو پھر یہ ہے کہ قرآن نے جو ان کی پہچان بتائی ہے اس کی روح سے یہ پہچانی بھی جا سکتی جب حق کو آپ متعین کریں گے کہ یہ ہے تو تاریخ میں کوئی قوت بھی جو اس حق کی المبرداز یا تعید میں کھڑی ہوگی وہ معروف ہو جائے گی ہمارے ہاں مرسل کی حیثیت سے خدا کے پروگرام کو کامیاب بنانے والے پیامگر ہوں مجاہد ہوں پائلاتی قوتیں ہوں ان کو پہچانا جاتا اور وہ الگ توافر آئیں گی پہلی چیز تو یہ کہ خدا کی طرف سے یہ آئی ہوئی قوتیں مسوافر سے آتی رہی جنہیں تم پہچان سکتے ہو پہلی بات تو یہ ہے یہ دعاہی دیں گی اس بات کی وہ جو آخر میں بات آئے گی یہ کیا کر دیجیے آ کے پھل آ کے ساتھ پھل ہاتھ اور باطل حق کو مغلوب باطل کو مغلوب کرنا حق کو غالب کرنا ہمارے یہاں تو یہی الفاظ ہے پرانے کریم نے اور پھر زبان عربی نے اس کو بڑے ہی ایک سے اور حقیقت کشا الفاظ نے بیان کیے وہ کہتا ہے کہ حق اور باطل ملے ہوئے آپس میں ہوتے ہیں اس طرح سے کہ پہچانے نہیں جاتے باطل لپیٹ لیتا ہے حق کو اپنے اندر اور وہ جس شکل میں سامنے آتا ہے وہ باطلی کی شکل ہوتی ہے اسی کو لوگ سمجھنے لگ جاتے ہیں حالانکہ اس میں ہاتھ پکا رکھا ہوتا ہے اپنے اندر جو کچھ میں نے کہا ہے ابھی ذہن میں آپ کے نہیں آئے گا اس لفظ سے آئے گا جو عرب بولتے تھے جو قرآن نے استعمال کیا ہم شہر والے شاید اس کو جانتے بھی نہ ہوں آپ کو پتہ ہے کہ یہ دانے ہمارے ہاں تو دانا بھی نہیں ہم نے کبھی دیکھا ہو اور گیہوں کے ہم نے تو کبھی خالص سے آٹا بھی نہیں جیسا وہ جو کچھ میں ملتا ہے زہر مار جسے کہا جاتے ہیں یہ خوشوں میں دانے ہوتے ہیں گندم کے اجلاس کے وہ دانے کے اوپر ایک چھڑکا ہوتا ہے وہ چھڑکا اس طرح سے لپٹا لیتا ہے اس دانے کو کہ دانا نظر ہی نہیں آتا وہ چھڑکا ہی نظر آتا ہے اسی کو فصل سمجھا جاتا ہے اب کرنا یہ ہوتا ہے اگر کسی طرح سے اس کو ٹوٹ دیا جائے تو چھلکا اور اس کا جو اندر اس کے دانا ہوتا ہے وہ تو سارا اکٹھا پھس گیا وہ تو ہاتھ پر باسر کی امیز ہو گئے کیا جائے اسے اس طرح سے ٹوٹا نہیں جائے گا بتا یہ کاشت کرتے کیا پک جاتی ہے हैं کاٹتے ہیں اس کو پھر ایک है اس کا ہوتا ہے اسے گہنا کہتے ہیں اس کو دیکھا دیتے ہیں اس کو زمین پر دن بھر یا تو اس کے اوپر بیل چلاتے رہتے ہیں اسی طرح سے ویسے بھی یا وہ ایک کانٹوں دار چالیوں کا بناتے ہیں اس کو اس کے اوپر ہیں یہ گانا جو ہے یاد یہ میں نے بتایا تھا آپ کو یہ درس کے معنی گاہ ہوتے ہیں وہ اس کو داتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ چھلکے کو دانے سے الگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ دانے کو کوئی گھنٹ نہیں پہنچتی چھلکا الگ ہو جاتا ہے کیا بات ہے یہ پروسیس جو ہے حق اور باتل کو الگ کرنے کا دانا سابت کا سابت رہتا ہے اور وہ جو چھلکا ہوتا ہے وہ گھوسا بن جاتا ہے یہ جو پروسیس ہے یہ ہے صحیح پروسیس حق کو غاز کرنے کا قوت के لوٹ سے نہیں दाना اور چھلکا دونوں اکٹھے پھنس جائیں گے دانا अपने اصلی شکل میں باقی رہے گا اگر اس سلکے کو اس कर الگ کر دیا جائے اور बन بھوسا بن جائے گو کی زبان ہے قرآن کا انتخاب ہے فلاس فات اک بن یہ مسلسل آنے والی قوتیں کرتی کیا ہیں دانے کو بھوسے سے الگ کر دیتی ہیں اور یہ مرادہ بڑا سو راج ماہ ہوتا ہے یہ آپ کو ذمہ دار یا کاشتکاری بتا سکتا مئی جون کی کڑکتی ہوئی دھوپ میں یہ میں ماضی کا تیلا استعمال کرتا ہوں اب تو وہ قرد کی ہوئی دھوپ بھی نہیں ہوتی اس نے صبح سے شام تک بیلوں کو چراتے ہیں بیل ہل چلانے سے اتنا نہیں تھکتا جتنا گہنے سے تھکتا ہے پھر اس کے ساتھ یہ ذمہ دار کاشتکار سارا دن اس د کے اندر پھر رہا ہے اس کے اوپر مزاح کچھ نہیں ہو رہا پھر حقیقت یہ پروسس یہ جو جماعت مومین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے استعمال ہوتے کھاؤ جلدی نہ کرنا اس میں جلدی کرنے سے دانے ٹوٹ جائیں گے آہستہ آہستہ چلو اس کے اوپر مسلسل چلتے جاؤ اس کے اوپر یہ پروسیس ہے حق کو باطل دین کو مذہب سے الگ کرنے کا یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ مذہب کا اتنا غلبہ ہے وہ دین کی بات جو ہے وہ کچھ سنتا نہیں پہلا پروسیس جو ہے نا دونوں کو الگ کر کے دکھانا یہ پروسیس میں ہی ہوتا مذہب کی طرف سے جو کوئی بدلنگ بھی ہوتے ہیں یا ان کی اس کی طرف سے کچھ مایوس ہوتے ہیں ان کا بھی تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اسلام میں کچھ نقص تھوڑا بہت کسی کسی پرزے میں پیدا ہو گیا ہے ان پرزوں کو بس کے پیٹ کے کسی طرح سے ٹھیک کر دیا جائے تو پھر یہ نظام ٹھیک ہو جائے گا انہیں پتہ نہیں ہے کہ پورے کا پورا نظام جسے مدد کرتے ہیں وہ تو دین کے نظام کی ضد ہے یہ اس کے کچھ کل پرزے ایسے نہیں خراب ہو گئے قرآن کے روح سے یہ اچھی طرح سن رکھی عضیلا نمانداد کام آ جائے گی مذہب میں اصلاح کرنے سے دین نہیں آتا دین مذہب کی جگہ آتا ہے جال ہفتہ وضاحت سوال اللہ مالی آپ نے اس فکری مذہب کی اصلاح में دین کا نظام قائم نہیں ہو سکتا مذہب کے نظام کی جگہ آتا ہے دین کا نظام اس کا کوئی اثر باقی نہیں کہہ سکتا جال حقل و جہت التا ہے مساوت مساجح تو ایک چڑھ رہی وہ پورے کا پورا نظام جو ہے اس کی جگہ یہ دوسرا نظام دیتا ہے یہ ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں. وہ الگ کر کے دکھاتے ہیں پہلے جو ہے جس کو فکری انقلاب کہتا ہے قرآن نفسیاتی انقلاب کہتا ہے پہلا انقلاب یہ ہے کہ آپ کے سامنے دانا اور بھوسا الگ الگ ہو کے نظر آ جائے آپ کو پتہ چلے کہ یہ دین ہے یہ مذہب ہے پھر وہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ مذہبی کی اصلاح سے دین قائم نہیں ہو سکتا اس کی جگہ نظام ہے تنظیم کا نظام اس کی جگہ قائم ہوتا ہے یہ بڑی اہم چیز کیونکہ ہمارے ہاں یہ فرق یہ امتیاز دہن میں نہیں ہوتا ساری کوشش یہ ہوتی ہیں جو مخلص بھی ہوتے ہیں کوشش کرنے میں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مذہب کے कुछ میں کچھ خرابیاں سی پیدا ہو گئی ہیں ان کی اصلاح کر دی جائے تو وہ پھر صحیح اسلام ہو جاتا ہے بالکل نہیں یہ متضاد چیزیں ایک دوسرے روشنی لانی ہے تو اندھیرے کا ذرا کا شما بھی روٹی نہیں رہ سکتا اس کی جگہ روشنی آئے گی اندھیرے کی اصلاح کرنے تو روشنی نہیں آئے گی یا تاریخی ہوگی یا روشنی ہوگی یا مدد ہوگا یا دین ہوگا یا حق ہوگا یا باطل ہوگا وہ پہلا پروسیس ان کا یہ ہے ال کے ساتھ ہچن وہ دانے اور بھوسے کو الگ کر کے دکھا دیتے ہیں, بہت ہیں کہ یہ آخری پاروں میں آخری صورتوں میں یہ ایک ایک لفظ کے اندر حقائق کا اختلاف کتنا ہے کیا کتنی بڑی حقیقت ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے اور قرآن کے حقائق کے لیے یہ عربی زبان ہی اس کی مکمل ہو سکتی عجیب زبان تھی آپ کے ساتھ یکسم یہ کیا بھوسا جو ہے وہ باقل تھا حد تک تو ما جو رائے جاؤں گیا اور وہ جو اس کے اندر وہ شے تھی جو زندگی بننی تھی جس نے زندگی کا ذریعہ بننا تھا ون ناش رشرت وہ پھر اسے پھیلاتے ہیں دانے اور گھوسے کو اکٹھے ملے ہوئے کو نہیں پھیلاتے بلکہ وہ اس کو الگ کر کے حق کو بھوسا کو باتل ہے ہابے تک سامان گرا شاید وہ مواشیوں کو ڈھول جنگل کو ڈالنے ٹالنے کا کام آتا ہے انسانی نسبند ہوا کے کام نہیں آتا پھر وہ جو شہر زندگی بخش ہوتی ہے جس پر انسانی پرورش کا دار مدار ہوتا ہے اسے پھر وہ دے کر اپنی جگہ جمع نہیں کر رکھتے اب یہ نظام سرمایہ داری کے خلاف ہو گیا زندگی بخش جو چیزیں ان کو اس میں سے ملتی ہیں من نہ ان کو اب یہ دو نظام آ گیا دار و مدار ہوتا ہے اسے پھر وہ دے کر اپنی جگہ جمع نہیں کر رکھتے اب یہ نظام سرمایہ داری کے خلاف ہو گیا زندگی بخشی ہوتی ہے ان کو اس میں سے ملتی ہیں من نہ پھیلاتے ہیں ان کو اب یہ دو نظام آ گئے آپ کے سامنے معاشی جمع مانتا ہے ایک نظام یہ ہے جمع کرتا ہے پھر گنتا رہتا ہے جمع جمع کرتا ہے پھر وہ اپنی وہ کو باندھتا ہے اوپر سے ایک پائپ اس میں سے نکلنے نہ پائے ایک نظام یہ ہے ایک نظام یہ ہے کہ یہ سارا وہ جمع کرتا ہے وہ ناشرات ناچراہ نشرنت پہلاتا ہے اس کو ساری دنیا کے لیے اب دوسری قسم کے شب کو بادل ایک نظام یہ ہے کہ سب کچھ وہ سمیرتا چلا جاتا ہے اپنی ذات کے لیے جمع کرتا چلا جاتا ہے گرا لگا کے اس کے اوپر ڈگڑے لگا کے اس کو کجوریوں کے اندر اس کو کالوں کے اندر بینکوں کے اندر پرسنل اکاؤنٹ کھول کے یہ سارا کچھ اپنی ذات کے لیے کرتا چلا جاتا ہے دوسرا نظام اس کے خلاف یہ ہے کہ زمین میں باقی وہ عمل رہتا ہے وہ نظام رہتا ہے جو ما کا انداز جو پوری نو انسانی کی منفت کے لیے ہو اب یہاں یہ بات آگے آئے گی پوری نو انسانی جس دور میں ہم ہے نا فطرت کی قوتوں کو مسفر بھی کیا ان چیزوں کو الگ بھی کیا لیکن کرنے کے بعد کیا کیا, کیا؟ نظام سرمایہ داری فرد کے اوپر نہیں کہ ایک فرد نے سمیٹ لیا اپنی ذات کے لیے ایک قوم نے اپنی ذات کے لیے سمیٹ لیا دوسری قوموں کو معلوم کر دیا واقعی حق تو یہ ہے ما ئن فونسام جس میں یہ سامان نشو نما تو نو انسانی کے لیے سیم تو سو کے درد ما ئن فونس انداز کے لیے ہے قرآن یاد رکھیے تو یہ وہ ناشرات نشر اور اس طرح سے تفریق کرتے چلے جاتے ہیں ہر قسم کے نظام کے اندر دانے اور گھسے کے اندر اجتماعی نظام اور انفرادی نظام کے اندر معاشی نظام کو آنکھا اور جتنے بات کے نظام رکھا وہ سرمایہ داری ہوا سوشلزم ہوا کمیونزم ہو سارے بہتر کے نظام ہے یہ دونوں میں فرق کرتا چلا جاتا ہے اور فرق کرنے کے بعد اس کی تائید میں پیش کس چیز کو کرتا ہے بہت بڑا دعویٰ ہے یہ کہ یہ جو باطل کا نظام ہے یہ بنک نہیں سکتا یہ کامیاب نہیں ہو سکتا یہ باقی نہیں ہے یہ اب کا نظام جسے میں پیش کر رہا ہوں خدا کی تائیدوں کے ساتھ پیش کر رہا ہوں یہی باقی رہے گا بہت بڑا دعویٰ ہے اس دعوے کی شہادت کیا ہے ہل ملک ایسی کرم تاریخ کے ن رشتے شہادت پیش کرتا ہے پرانے کریم میں یہ مصالات جو تھے حضرت اللہ علیہ السلام سے لے کر نبیتم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی داستان نے پیش کی وہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ وہ مسلم میں یہ ہسٹری کی بک رکھی ہوئی ہے امتحان دینا ہے لڑکے وہ تو ہسٹری کو بطور ایک فلسلے کو پیش کرتا ہے وہ کہتا یہ ہے کہ فلان قوم نے باطل کا نظام اپنے ہاں رائج کیا تو تباہ ہو گئی فلان قوم نے حق نظام کو اپنے ہاں قائم کیا تو اس کو زندگی کی آسائشیں نمتیں قوت سلطنت یہاں بھی حاصل ہو گئی اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی خوشگواریاں میں آئیں گی تاریخ یہ بتاتی ہے قرآن کریم نے اس ایج نقطۂ نگاہ تاریخ کو محفوظ کیا ہے اپنے دفسین میں وہ انبیاء کرام کی داستانیں اور ان کی قوموں کی سرگزش وہ یہ ثابت کرنے کے لیے ہے کہ کس قسم کا نظام کس قسم کا نتیجہ مرتب کرتا ہے یہ جو آنے والے اس پروسس کو لے کر آتے ہیں اس دعوے کو لے کر رکھتے ہیں وہ اس کی تاریر میں ان تاریخی نبشتوں کو پیش کرتے ہیں اور یہی سے وہ بات تو میں نے کئی دفعہ گھبرائی کہ وہ جو پرانے کریم نے انہی قوموں کا ذکر کیا ہے جو ان عربوں کے گر کو پیش بستی تھی تو اس کے اس مطلب ہی یہ تھا اس کے مقوق میں یہ تھا کہ وہ عرب جانتے تھے ان قوموں کو ان کی تاریخ کو ان واقعات کو قرآن کہتا ہے تم تو صبح شام ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کے خلرات میں پھرتے رہتے ہو تم روز باتیں کرتے رہتے ہو ان کی فرق یہ ہے کہ تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ کون اتنی بڑی شان شوقت کی مالک پھر تباہ کیوں ہوئی یا کون کہ تم یہی کہتے ہو کہ تباہ ہو گئی اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ وہ تباہ کیوں ہوئی اگر یہ کیوں تم سمجھ لو تو تم اپنے اندر بھی اصلاح کر دو کہ تم وہ کچھ نہ کرو جس کی وجہ سے وہ قومیں تباہ ہو گئی اس کے برخت چلو تم بھی صدمہ اور شادشاہ دوسری زندگی بدل کرو گے یہ تھی تاریخ اور یہ تھی اس کے نمٹتے جو قرآن نے بیان کیا خالد ملک یاد ہے یہ سب کچھ کھائے کے لیے وہ کرتے ہیں کا اپنی مخاطب قوموں سے کہتے ہیں کہ ازرن اور نذرن سن رکھو ہم نے تمہیں بتا دیا کہ ہلاکت کس طرح ہوتی ہے زندگی کیسے ملتی اور اس کے بعد جس کا جی چاہے وہ مٹ جائے اپنے آپ کو مٹا دے جس کا جی چاہے آگاہ ہو جائے اپنی ہلاکت کے سامان سے اور اس سے محفوظ ہو جائے یہ سب کچھ وہ اس لیے کرتے ہیں دیکھ رہے ہیں دو دو لفظ کتنی بڑی تفصیلات اپنے دامن میں سفارے ہوئے چلے آ رہے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں اور کہا کہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں یہ شہادت دیتا ہے اس چیز کی ان سے کہہ دو کہ ان نہ ماں تو عَدُونَ جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اپنے غلط نظام کو تم نے نہ چھوڑا تو تباہ برباد ہو جاؤ گے جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ ہو کر رہے گا اس کی شہادت دیتی ہے یہ چیزیں جو پہلے بیان کی گئیں قرآن سمجھنے کا اور تاریخ سے اس کی تائید حاصل کرنے کا طریقہ قرآن نے خود بتایا اس مختہ نگاہ اس اسم کو پھر میں عرض کروں گا کہ پہلے متعین کرو قرآن سے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے متعین کرو کہ دین کیا ہے اور مدد کیا ہے. پھر اس کے بعد قرآن میں جن آ, جن آ, جن اقوام کا ذکر آیا ہے جن انبیاء اکرام کا ذکر آیا ہے جن مسلاد کا ذکر آیا ہے قرآن میں ان کے متعلق جو کچھ کہا گیا پھر اس کا اس نگاہ سے مطالعہ کرو قرآن بتائے گا کہ غلط نظام کون سا تھا جو انہوں نے اختیار کیا اس کا لطیفہ کیا نکلا حق پر مبنی نظام کیا تھا وہ یہ بتاتا ہے دانا کیا تھا بھوسا کیا تھا اس طرح سے قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حسائب سامنے آ جاتے ہیں وہ شہادت بنتے ہیں اس عمل کی کہ جس نظام کو ہم نے اپنے ہاں قائم کر رکھا ہے اس کا انجام کیا ہوگا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ خدا جس کو جی جس جی کو جیتا ہے تباہ کر دیتا ہے سال رات کو پہلے سوئے صبح برباد ہوئے تو ہم کہتا ہے ایسا نہیں ہوتا کاموں کا نظام بہت لمبے عرصے سے اپنے نتائج مرتا چلا آ رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ ان کے پگڑے میں تقریبی کرچیاں پڑتی چلی جاتی ہے کچھ اچھے بھی کام وہ کرتے ہیں کہا ہم اس کو بھی شمار میں رکھتے ہیں ہم آگن واقع ہوئے جب تک صورت یہ رہتی ہے کہ ان کا تقریب کا پلڑا بالکل نہیں جھک جاتا وہ قوم زندہ رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں یہ مرسلات ان سے کہتے رہتے ہیں کہ وہ دوسرا تقریب کا پلڑا دیکھئے جھکتا چلا جا رہا ہے جس دن وہ جھک گیا اور یہ اک گیا تو اس دن تباہی ہماری آ جائے گی یہ واقعہ ہوتا رہتا ہے اور یہ اسی چیز کا ہے واقعہ ہوگا تو کیا ہوگا اس وقت پھر کیا ہوگا زن نجومتوں میں سب میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں جو علامت پرستی میں قرآن کے ترجمے یا تصویریں آ رہی ہیں انہیں ان میں ان چیزوں کو ان کے یہی جو لغوی معنی اظہاری ہوتے ہیں ان سے لیا گیا ہے خود عربی زبان میں ان الفاظ کے مجازی معنی خود عربی زبان میں موجود ہیں اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی طرف سے جیتا جائے کوئی مانا اس کا متعین کر دے بالکل نہیں کسی شخص کو اس کا حق حاصل نہیں ہے لسان عربی مبین میں کتاب آئی ہے اس کو اتارٹی دینی ہوگی عربی مبین کی جو مختلف وہ لے رہا ہے فیلتا. قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بلکہ بکصر مقامات پر اور آخری پاروں میں تو پھر بہت کثرت سے یہ چیز آئی ہے زمین شک ہو جائے گی ستارے باندھ پڑ جائیں گے چاند اور سورج جو جائے گا آسمان پھٹ پڑ پڑے گا یہ تمام چیزیں چلی ہمارے ہاں یہ پورے اس تمام دور میں تیرہ سو سال میں ہزار سال میں ان سے معنی یہی لیے گیا ہے کہ قیامت جب آئے گی تو اس وقت یہ کچھ ہوگا یہ صحیح ہے کہ جو کوئی سبھی کائنات خدا نے پیدا کی ہے یہ خدا کی طرح اب نہیں ہے کہ اس کو آخر میں زواری نہیں آنا اس میں ختم ہونا ہے یہ ٹھیک ہے قرآن کہتا ہے تاریخ بتاتی ہے سائنس بتا رہی ہے ٹھیک ہے وہ سکتا ہے کہ اس وقت یہ کچھ ہو جو کچھ کہا گیا ہے لیکن قرآن تو ہدایت اور رہنمائی دیتا ہے ہمیں اس سے کیا رہنمائی ملتی ہے کہ آج سے چار ہزار کروڑ سال بعد یہ پہاڑ شک ہو جائیں گے چاند تاریخ ہو جائے گا سورج لکھ جائے گا نام پڑ جائے گا ستارے ٹوٹ جائیں گے ہمارے لیے اس میں آج کیا رہنمائی ہے یہ تو جس وقت ہوگا اس زمانے کے انسان بھی کچھ نہیں کر سکیں گے تو قرآن کا تو ایک ایک ہر سے ایک ایک نفس رہنمائی دیتا ہے اپنے رہنمائی کیا ہے ہمیں جو مل رہی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تاریخی واقعات شہادت دیتے ہیں اس عمل کی کہ یہ واقعہ ہو کر رہے گا اور ان سے کہا گیا ہے کہ اس وقت اور یہ چیزیں تو ہونی شروع ہو گئی تھی اسی زمانے میں جو آخری دین کا الزبہ ہوا ہے پتہ مکہ جا اس کے ذرا بعد اس زمانے میں یا اس کے بعد صدر اول نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے صحابہ ان تک وہ دور محتاط ہے اس دور میں یہ تینیں واقعہ ہو گئی تھیں کیا واقعہ ہو گیا تھا ان کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں یہ جو سرحدیں تھیں عرب کی اور روم کی اور ایران کی سرحدوں سے چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھی وہاں وہ آزاد تو تھیں لیکن وہ جسے آپ خارجی پالیسی کہتے ہیں اس میں وہ اپنی ان سپر پاور کے تابع رہتی تھی جن جو جن کے سرحد کے اوپر وہ واقعات عربوں کے ہاں تو سپر پاور تھی نہیں ایران کی سرحد پہ وہ ایرانیوں کے تابیت روم کی سرحد پہ وہ رومن کے تابعت وہ ایران اور رومن عربوں کو ان کی وشحاد سے کم کرتے رہتے تھے اور یہ آج بھی اسٹریٹجی ہوتی ہے سب سے پہلے جب یہ چیز اٹھی ہے اسلام کے نظام کی دین کے ضربے کی تو سب سے پہلے یہ جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھی نا ان کو ختم کیا عربی زبان میں سما اور چاند اور سورج اور جبال جو ہے یہ بڑی بڑی ریاستوں کو بڑے بڑے سردانوں کو کہتے ہیں اور ستارے نجوم جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو کہتے ہیں کہا کہ اس کے بعد ہوگا فائزان نجومتوں میں ساتھ پہلے تو یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ختم ہو جائیں گی تاریخ شاید ہیں ان چیزوں کی وہ تفسیر کر رہی ہے قرآن چین واقعات اور اس سے معلوم بھی ہوا کہ ہمارے لیے اس نے ہدایت کیا ہے رہنمائی کیا ہے ان کے لیے رہنمائی وہ آخر تک مقابلہ قریش نے کیا تھا انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ جو بات کی قوتیں تھیں کس طرح سے ایک ایک کر کے یہ ستارے جھڑ گئے یہ چاند مان پر شک ہو گیا یہ سورج مان پڑ گیا تم کیسے پیسہ ہو بات ہوئے جی؟ اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ نہ روما کی سلطنت وہ رہی نہ ایران کی سلطنت رہی اسکردار کے طور پہ اوپر نہ مزر کی رہی تم اگر اپنے ہاں یہاں اس کردار کی سلطنت دان کرے تو قوم کیسے بچ سکو گے ہر زمانے کے انسان سے وہ کہہ رہا ہے پروسیس کا یہی یہ ہوتا ہے کہ پہلے چھوٹی چھوٹی معاملے پہ سلطنتیں ریاستیں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں آج بھی پروسیس یہ ہے یہ بڑی بڑی سپر پاور کاری لے ہی رہی ہیں چھوٹی حکومتوں کو جو کے دوبہر ہیں ان کو آگے بڑھاتی ہیں ایزن لوگ وہ ایزل اور اس کے بعد یہ بڑی بڑی پاور جو ہے آپ کے یہاں کی شک ہو جائیں گے درارے پڑ جائیں گی پہلے پھٹ جائیں گی اور وہ زل اور نوشے پر خطے اڑ جائیں گے ان کے جو کہا جاتا ہے ان پہاڑوں کے اور چاند اور سورج کے اگر اڑ بھی جائیں گے تو وہ ہمارا کیا بگڑے گا سر یہ جب تھے برہدے ان کے تو پوچھو نہیں آج تک وہ کیا کہہ رہے ہیں آج تک وہ اپنے زخموں کو سہلا رہے ہیں دنیا بھر کے لیے ان کی تاریخ عبرت کا ایک معیزت کا اور عبرت کا بھرکہ بن کے رہ گئی ہسٹری آف ارشیا تھا <تصال> آج لیے لیے لیے لیے اور نے تو برونی کے لیے لے لیا اور کئی ہسٹری <تصال> ہسٹری اور رونل امپائر لے لیے جی. دیکھیے اس کے اندر وہ وہ تاریخی نوشتے نہیں ہیں وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ اس چیز پہ گئی کہ وہ سلطنت تباب کیوں تھی انہوں نے گنایا ہے کہ جسے قرآن نے باطل کہا ہے انہوں نے وہ نظام اپنے رکھا تھا اس لیے جب بھی ارب کے اندر جب حرف کا نظام قائم ہوا ہے تو اس کے اثرات اتنے دور دور تک گئے تھے نا ٹرا کے نشرند وہ متصر ہو گئی کہ وہ قومیں جو تھی آگے ان قوموں کے اوپر اور اس کے بعد جو قوم بھی اس قسم کا نظام قائم کرے گی وہی وہ اس کا انجام ہوگا رکھیے یہ سارا کچھ ہوگا کب ہوگا رسول سر جنہیں ہم بھیجتے ہیں ان کا پروگرام متعین کیا جائے گا تم نے یہ کرنا ہے تمہاری یہ ڈیوٹی ہے تمہارے ذمہ یہ ہے یہ ایک نظام ہے عطرت کا کائنات کا خدا کا یہ یوں ہی ہنگامی طور پہ نہیں یہ کچھ چل رہا وہ تو ابھی تازی ہوگی بات کریں یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں ریبو قرآن نے کہا ہے کہ یہ زمین و آسمان جو اس گردش میں ہے وہ اس لیے ہے کہ کسی فرد کا کوئی عمل نتیجہ پیدا کیے بغیر نہ رہ جائے بڑی چیز ہے افراد کا کبھی ہماری نگاہ نہیں ہے اقوام تک تو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح اقوام سباہ ہوتی ہیں جس طرح اقوام غالب آتی ہیں بے زر رسول حق پہ تک پروگرام متعین کیا جاتا ہے ان کو ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں وقت مقرر مقرر کیا جاتا ہے یہ آگے بات آتی ہے کہ یہ پھر پوچھتے ہیں لے اے یومین کہ پھر ہوتا کیوں نہیں ہے وہی وہ جو فریب کھاتا ہے انسان اس چیز سے کہ پھر وہ جلدی سے آتا کیوں نہیں ہے وہ ادا وہ تباہی دیر کیوں ہو رہی ہے یہ ہے قرآن کا خدا کا قانون مقافات عمل اور یہ ہے رحمت انسانوں کے لیے کہ وہ پہلے ہی جرم کے اوپر گلہ نہیں دو دیتا دو قوتیں انسان کے اندر کٹ مکٹ میں رہتی ہیں مدافعت کی قوت تخریبی قوت بتاتے ہیں ہمیں یہ والے یہ ڈاکٹر ہر سانس میں کروڑوں کی تعداد میں تباہ کرنے والے جراثیم اندر جاتے ہیں اندر اگر وہ جراثیم ان سے زیادہ توانائی میں ہیں جو ان کو علاق کرتے ہیں تو وہ انہیں علاق کر دیتے ہیں اور غالب آ جاتے ہیں اس طرح انسان زندہ رہتا ہے اگر یہ غالب آ جاتے ہیں تو بیمار پڑ جاتا ہے مسلسل یہ غالب آتے رہتے ہیں تو پھر ایک دن مر جاتا ہے یہی قانون قوموں کی تاریخ میں بھی ہے ان کی زندگی میں بھی پہلے ہی دن غلط عمل سے قوم تا... تباہ ہی ہو جاتی دنبا عرصہ پڑتا ہے اس کے ڈھیل دیتا ہے جسے آپ کہتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں کہ اس دوران میں کچھ ہو نہیں رہا ہوتا وہ تو رہا ہوتا ہے ابھی وہ اس مقام پہ نہیں پہنچتا کہ جہاں موت باقی ہو جائے مریض کی ابھی وہ سانس دے رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ پھر ہوتا کیوں نہیں کس وقت تک کے لیے یہ موجود کا وقت ہے انتظار کب تک ہم کرے کہا کہ ابھی تو تمہیں وارن کیا جاتا ہے تنظیم ہے یہ آگاہ کیا جا رہا ہے وہ دن فیصلے کا ہو جائے گا ایک نفس فیصلے کا دن اور جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر تو اس کے بعد واپسی کی گنجائش نہیں رہتی موت ہوتی ہے نا فیصلے کا جن اس سے پہلے تو آخری سانس تک بھی ڈاکٹر ابھی امید والا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تو بھی رہتا ہے یومک فصل ہوتا ہے جب وہ آخری سانس بند ہو جاتا ہے کہ اس دن تک کے لیے ہے کیوں جلدی مچاتے ہو کوئی عید کا چاند ہے جو ہم چاہتے ہو کہ انتیس کو نظر آ جائے تیس, تیس کو کیوں نظر آ جائے خرے ہو تو تمہاری موت کا دن ہے اس کے لیے جلدی مچا رہے وہ یوم الفصل ہے ماد ال فصل جن کون بتا کہ جو مل فصل کیا ہوگا اس دن کیا ہوگا اس یوم الفصل کو وی لوگ مائی جو لوگ دین کے ایسے واضح حقائق کو جھٹلاتے ہیں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا تھا انکار کرنا اور چیزہ کفر ہے وہ مانتا ہی نہیں ایک شخص دوسرا شخص یہ ہے کہ زبان سے وہ مان رہا ہے کہہ رہا ہے مسلمانوں کو ہے نشر میں بھی مانا ہے سب ٹھیک ہے سب اور اس کے بعد امن انفرادی طور پر اجتماعی طور پر ایسا نظام کام کرتا ہے جو اس کے برعکس ہوتا ہے وہ قرآن کہتا ہے یہ اپنے دعوے کو ڈٹلاتا ہے کیا دفت ایسا اپنے دعوے کو جاتا ہے یہ ان کا ذکر آ رہا ہے۔ اس دن پھر وہ تباہی کا دن آ جائے گا ان کے لیے جو یوں اپنے دعوے کو جٹلاتے رہے ان سے پوچھو الم لوہ ارینہ سما بے رحم اللہ کیا تاریخ انہیں یہ نہیں بتا رہی کہ جو پہلی قومیں آئیں ان کو تباہ دیا اس کے بعد ایک قوم آئی اسے وارن کیا امداد کیا تندید کیا آگاہ کیا کہ ایسا نہ کرنا ویسا ہی ہو جائے گا انہوں نے بھی ویسا کیا ان کا انجام بھی ویسا ہی ہو گیا آگے ایک بات آئی کہ یہ ان قوموں کی بات نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں انہیں تک یہ محدود نہیں ہے یہ جو اصول ہم بیان کر رہے ہیں فضل بلین مجرم کہیں بھی ہوں کسی زمانے میں بھی ہوں کسی قوم میں بھی ہوں کسی دور میں بھی ہوں کسی طرح سے ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں اب چل کے تاریخی سوال سے مانے کیا ہے اسی طرح تو گویا یہ ایک اٹل ابدی قانون ہے خدا کا کہ مجرم نیند کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے جرم کی نوعیتیں تو بہت ہیں بے شمار ہے بکثرت ہے جرائم کہیے کرائم کہیے لیکن بنیادی طور پر اربوں کے ہاں جرم کہتے تھے دوسروں کے ہاں کے درخت کے پھل کو کاٹ کے اپنے ہاں لے آنا تمام جرائم کی تفصیل اس کے اندر آ جاتی ہے دانا ہی نی کار دان حاصل ہو دوسروں کی محنت کے محاصل کو یوگن لوگ کر لیا جا اس کے سال ایکسپیکٹن کیا بات ہے اس کا جرم کہاں کہا جاتا ہے اور اس سے بڑا جرم اور کیا ہے اور اسی سے تو دونوں میں تباہ ہوتی ہے عیزا نماز بل مجرمین لائر یوم مختبین یہ لوگ تھے نان اسلام کا لیتے تھے دوسروں کے درختوں کے پاس کاٹ کے اپنے گھر دے جاتے تھے تو ان کی آئے گی اس دور میں من وقت ہو گیا سورہ المفدا کی انیسویں آیت تک ہم آ گئے بیسویں آیت میں پھر وہ اسی کی شہادت میں روزمرہ سے ایک واقعہ کو پیش کرتا ہے کیا انداز ہے قرآن کا اسے ہم آئندہ درست میں لیں گے ربنا